اور صحیح آباد کریں گے اور احادیث سے آپ نے آکر کر ہمارے ساتھ بحث کرنی ہے ٹھیک ہے اونچی آزار باندھے ہوئے تھا کہنے لگا کس کو کہنے لگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے توبہ توبہ توبہ ایک نبی کو کہتے ہیں کہ جناب آپ اللہ سے ڈریے آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو کہ تمام روئے زمین کے لوگوں میں اللہ سے ڈرنے کا میں زیادہ حقدار نہیں ہوں راضی کہتا ہے کہ وہ شخص چلے گیا تو حضرت خالدین ولیز رج اللہ تعالیٰ کے یارسول میں اس کی گردن نہ اڑا دوں اچھا میں ہری شریف کو مختصر کرنے لگا آپ نے فرمایا نہیں چونکہ شاید وہ نماز پڑھ تو اور خالد نظر کے بہت سے نمازیں ایسی منہ سے باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی سرکار نے فرمایا مجھ کو کسی کے دل ٹولنے یا پیٹ چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا ٹھیک ہے رائتا بیان پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ پیٹ مور کر جا رہا تھا سنے سنے وہابی لوگوں وہادردی کرنے والوں امام اعظم اور جو ہے تو آہل سُن رجما اللہ تان کرنے والوں سن لو یہ الفاظ اور فرمائے شخص کی نصر سے ایسی قوم نکلے گی کہ کتاب اللہ کی تلاوت سے ان کی زبان تر ہوگی کیا ہوگی کتاب اللہ پڑھیں گے کیا کریں گے جناب کتاب اللہ پڑھیں گے کتاب اللہ سے ان کی زبان کیا جناب تر ہوگی توبہ تو ان کی زبان کیا ہوگی قرآن وہ بھی پڑھیں گے دالیاں وہ بھی رکھیں گے اللہ اکبر اس شخص سے ایسی قوم نکلے گی کہ کتاب اللہ کی تلاوت سے ان کی زبان تر ہوگی حالانکہ وہ کتاب ان کے حل کے نیچے نہیں اترے گی وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے راوی کہتا ہے کہ میرے سال میں آپ نہیں فرمایا کہ اگر وہ مجھے قوم مجھے ملے تو میں انہیں قوم سمود کی طرح قتل کر دوں کس کی طرح قتل کر دوں قوم سمود کی طرح قتل کر دوں تو آپ جناب یہ حدیث حضیف سن لیں اور ابھی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ لوگ جو ہے تو وہادی ہیں کہ نہیں محادی سنگھ نے تو خبر سر حل تمیمی میں درد ہو تو وہ آج آ جائے یہاں پر نجر کے بارے میں ہری شریف اعمل کرنے لگا ہوں یہ مسلم سے روایت ہے مشکات میں یہ حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن دریاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں ہے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا رہی ہے اللہ لنا فی شامنا اے اللہ میرے شام میں برکت عطا فرما اللہ مبارکنہ اے اللہ میرے یمن میں برکت عطا فرما صحابہ کہتے ہیں یا رسول وسلم آپ نجد کے لیے بھی دعا کریں سرکار اللہ مبارکل فی شاہ اللہ مبارک فی یمن صحابتیں یارسول وسلم آپ نجد کے لیے بھی دعا کریں سرکار صرف دریا رحم رحمت جوش میں ہے اللہ مبارکنہ فی شامنا اللہ مبارک نا فی یمن تو صحابہ یارسول اللہ اللہ یار اللہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ, اللہ کرت لو قرن الشیت یہ میں نہیں کہہ رہا سبحان اللہ لکھے میرے آقا کی حدیث پڑ جاری سبحان اللہ لکھے سبحان اللہ لکھے آج جو ہے ہم ان تمام لوگوں کا جو ہے کلاں کریں گے ایک سیکنڈ آج ہم ان لوگوں کا جو ہے تو آپریشن کریں گے ٹھیک ہے یہ حدیث پڑھیں گے ہم بہتان نہیں کریں گے کسی پہ لان تان ایسی نہیں کریں گے زبانی جمع خرچ نہیں کریں گے بہتان نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے سرکار فرماتے ہونا کر فتن تو وہ بےت او قرم میں اس عزل محروم خطہ کو دعا کس طرح فرماؤں وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں شیتانی گروہ پیدا ہوگا وہاں کیا پیدا ہوگا وہاں تو شیطانی گروہ پیدا ہوگا اللہ اللہ اللہ اللہ آ جائیں جناب مسلم کے ایک اور اس جو میں نے آپ کے سامنے پہلی روایت پڑھی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو جناب آ... آ... انصاف نہیں کیا مسلم میں وہی حدیث ہے اور جناب ان کی پہچان بھی انہوں نے بتائی ہے ٹھیک ہے یہ لوگ ایسے نکل جائیں گے اسلام سے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے سیما ہوں تحلیک ہم شر الخلیق و خلیقت اللہ اکبر یعنی ان کی پہچان سر منڈانا ہے یہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخر جماعت دجال کے ساتھ ہوگی اگر تم ان سے ملو تو جان لو کہ تمام خلقت میں برتر ہیں کیا ہے جناب تمام خلقت میں بدترین مخلوق ہے پھر آگے سرکاز کے کوری الفاظ لمت ہوں قتل عد اگر ہم انہیں پاتے تو قوم آپ کی طرح قتل کر ڈالتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پاتے تو قوم عاد کی طرح ان کو قتل کر ڈالتے ہیں اب آپ جناب ابن بارہویں صدی ہجوی میں ہجرت کے 600 سال بعد ہجرت کے چھ سو سال بعد ٹھیک ہے بارہویں صدی عیسوی کہہ دیں یا چھٹی یا ساتویں سٹی ہجری کہہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 700 سال بعد بندہ پیدا ہوتا ہے ایک شخص کا نام ہے جن کو یہ جناب ابن تیمیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جناب ابن تیمیا آپ کو اس کو اوریجنل نام بھی بتا دوں جناب آپ کو ان کو اوریجنل نام بھی بتا دوں یہ ابن تیمیہ جس پہ یہ لوگ اندہ بلیف کرتے ہیں اندہ اعتقاد کرتے ہیں سرکار صدن فرماتے ہیں سم خیر, خیر القرون کرنی سم لذیذ میرا دور بہتر ہے صحابہ کا دور بہتر ہے اس کے بعد کا اور پھر اس کے بعد کا تعبین اور طب تعبین کے بارے میں سرکار صدن کی حدیث شریف ہے لیکن ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی, کو تکلیف ہوتی. اللہ اللہ اللہ اللہ آج ہم ان کو جو ہے نا ان کی ابن تیمیہ حمبلی ہرانی یہ سات سو اٹھائیس فیصدی میں شخص مرا ہے کتنی میں سات سو اٹھائیس فیصدی میں جلد جس دور آپ کو تاریخ یاد ہوگا ہسٹری میں آپ نے خان کا نام سنا ہوگا ٹھیک ہے جس دور میں خان تو اسی دور میں مردود بھی پیدا ہوا اسی دور میں یہ مردود بھی تھا اور اس شخص کے کفری عقائد کی وجہ سے شرف کفر یا عقائد کی وجہ سے اس کو جیلوں میں ڈالا گیا اس کے سر میں جوے تک ہو گئی تھی جب یہ مر رہا تھا اس کے کفر یا عقائد کی وجہ سے ڈالا گیا تھا تو جس جی سب سے ساری زندگی جیلوں میں کاٹی ہو اس سب کے بچاؤ میں ڈالے گا مار جس جی سب کا یہ عقیدہ ہو کہ مسجد نبی ہی تو جائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے نہ جائیں اپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں یہ صرف مدینہ کن کی وجہ سے بنا مسجد نبی کو یہ اعزاز کس کی وجہ سے ملا؟ مسجد ربی کو یہ اعزاز کس کی وجہ سے ملا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ان کو یہ اعزاز ملا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ لوکت نانا نانا نا. آپ ذاکر نالائق کی یوٹیوب پہ جناب یوٹیوب پہ ان کو طلاق کے ایشو سن لیں اردو میں ہے اردو, اردو میں اس کے آخری الفاظ ہیں امام ابن تعینیا کہتا ہے میں تو اس کو امام کہتے نہیں امام وہ ہوگا ایسے جاہلوں کا ایسے جاہروں کا وہ امام ہوگا ابنتینیا کہتا ہے کہ عشر مبشرہ خلیف دعم حضرت عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ جن کو عشر مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے کہ وہ طلاق کے مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں تھا یہ کن کے عقیدے ہیں جناب یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ذاکر نالائک کہہ رہا ہے کن کے بارے میں کہہ رہا ہے اپنے باپ ابن تیمیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے یہی وہ شیطانی عقائد تھے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے نا جو اہل سنت جماعت کی جب ان کے ہولڈ ہونے لگا تو شیطان تو اپنی جگہ پہ ہے شیطان نے تو تا قیامت رہنا ہے یہ نجد میں یہ فرقہ جو ہے یہ مسئلہ پھر نکلتا ہے یہ التمیمی ویک وہ تھا ایک التمیمی نجد میں پھر پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب سترہ سو میں پیدا ہوتا ہے سیونٹین ہنڈریڈ اور تھری ون سیون زیرو تھری میں پیدا ہوتا ہے شف ٹھیک ہے جناب اور سترہ سو چالیس میں سب سے پہلے یہ شخص جو ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے بھائی تھے ان کی قبر مبارک کو شہید کیا ان کے کی کس کو شہید کیا جناب قبر مبارک کو شہید کیا آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں پچھلے بارہ سو سالوں میں کسی مسلمان نے ان کو شہید اس قبر کو جو ہے تو شہید نہیں کیا یہ لانتی آیا اس سے سب سے پہلے اس کو شہید کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پچھلے سو سال کے لوگ مسلمان نہیں تھے اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے امام مالک مسلمان نہیں تھے جنہوں نے سارے زندگی مدینے میں گزاری وہ لوگ مسلمان نہیں تھے اتنے بڑے بڑے شیوخ اور شاقی مذہب جو لوگ تھے ان لوگوں نے وہاں پہ زندگی گزاری وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے کتنے ہمارے آج کے معصوم مسلمان ہیں وہ جی سعودی عرب میں تو یہ کام نہیں ہوتا تو یہ ہم پھر کیوں کرتے ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ او بھائی سعودی عرب میں جب نجید گورنمنٹ کب ٹیک اوور کیا ہے اس چیز کا آپ کو پتا ہے انیس میں ان لوگوں نے ٹیک اوور کیا ہے کب انہوں نے ٹیک اوور کیا جناب انیس میں انگریزوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے بیڑے بکھرے کرنے والے یہی لوگ ہیں لارنس آف عربیہ کا اتنا مشہور کیریکٹر اٹھائیں تاریخ میں ڈال دیں گوگل کر دیں اس کو گوگل کر دیں اس کو میں عمر بن عبد العزیز نے یہاں پر ٹیک اوور کیا تھا سلطنت عثمانیہ کے بیڑے بکھرے ان لوگوں نے کر دیے تھے اٹھا کر پڑھنے تاریخ سے بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور سعودی عرب میں تو یہ ایسے نہیں ہوتا انیس سے پہلے سعودی عرب میں کیا ہوتا تھا اسی کا آپ کو پتا ہے اس کے بعد ہی آپ نے جنت البکی کی تمام قبریں جو ہے مسمار کر دی اتنی ہمت ہے تو آپ مدینہ منورہ کو ہاتھ لگا کر تو دیکھیں اتنی ہمت ہے تو کیا وہ قبر نہیں ہے وہاں پر صحابہ کی دو جو صحابہ دو خلیفے جو شیخین کی قبریں ہیں کیا وہ قبریں نہیں ہیں یہ ہے منافقت یہ ہے منافقت کا وہ اعلیٰ درجہ جس پہ یہ وہابی لوگ قائم ہے جس پہ یہ وہابی لوگ قائم ہے تو حضو الخواثر التمیمی کی جو نسل ہے یہ محمد بن عبد اسی نسل سے اسی قبیلے سے چلا آ رہا ہے محمد بننے عبد الوہب التمی النجدی سرکار سے فرماتے ہیں نہ زلاز و الفتو وہ اطلاحہ بحق میں اس اصلی محروم خطہ کے لیے کیوں کر دعا کروں جہاں سے شیطانی گروہ پیدا ہوگا وہاں زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے یہ کون فرما رہے ہیں اب آپ جی وہ ابھی اعتراض کریں گے جی میں یہ اس کا بھی جواب دے دوں تو چار باتیں ان بیچاروں نے سیکھیں ہیں نہیں نہیں نہیں nah, nah, nah. یہ نجب جو ہے تو یہ وہ نجد نہیں جس کے بارے میں سرکار سے فرمایا یہ نجی عراق میں تھا نہ نہ یہ وہ نجد نہیں ہے یہ نجیب جو تھا یہ شام میں تھا یہ آپ کو بولیں گے یہ میرے سب بحثیں کر چکے ہیں بیچارے ہار چکے ہیں تو یہاں پر آج میں کہہ رہا ہوں وہ آج یہاں پر اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں میں اب حدیث پڑھنے لگا ہوں کہ حدیث سے پتہ لگے گا کہ نجب وہ تھا کہ نہیں تھا ٹھیک ہے حدیث صحیح مسلم کی کتاب الحج ٹھیک ہے اور حدیث نمبر ٹو حضرت زبیر عبداللہ بن زبر سے یہ روایت ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ سرکار کہ, کہ میکعات کے لیے کیا مقام ہے تو میکات چار ایک دو تین چار پانچ پانچ جگہوں کے لیے میکات کا مقام, تا, ہے. پانچ جگہ کے لئے کا مقام ہے جو لوگ کہتے ہیں عراق اور شام اور یمن میں ہے تو وہ سن لیں اپنے کان کھول لیں عراق کے لیے میکات کا مقام جو ہے وہ ضبط العرق ہے مسلم شریف کی عدیز پڑھ رہا ہوں عراق کے لیے میقات کا مقام کیا ہے ضبط الرق مدینہ کے لیے کیا مقام ہے ذوالحلیفہ شام کے لیے کیا مقام ہے یوفا یمن کے لیے کہاں سے مقام شروع ہو جاتا ہے یلا ملم اور نجد کے لیے قرن نجد کے لیے کون سا مقام شروع ہو جاتا ہے جناب قرن تو نہ نجد جو ہے وہ عراق میں ہے نہ شام میں ہے نہ یمن میں ہے یہی ایک ہی نجد ہے جس کے بارے میں سرکار فرمائی یہاں سے تو فتنے ہوں گے نمازیں پڑھنا روزے رکھنا آپ کو پتہ ہے خوارش کتنی زیادہ جو ہے تو سنتوں کے عمل کرتے تھے اس چیز کے کسی کو پتا ہے کہ خوارج کتنا سنتوں کے پابند تھے اس چیز کے کسی کو پتا ہے خوا... خوارج کے ہاں مسواک کرنا نہ کرنے والا قاصر تھا وہ شخص جو شخص مسواک نہیں نہ کرتا تھا وہ شخص کیا تھا وہ قاصر تھا ان کے نزدیک میں <coughs> بخاری کی ایک اور حدیث بیان کر دوں اور پھر میں انشاءاللہ خوارج کے بارے میں جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ جو 72 فرقے اسمت میں جو 73 فرقے ہوں گے کیا ہوں گے جناب اس سمت میں جو ترہتر فرقے ہوں گے نہیں کہ جماعت ہیں علیف بے و تیسے نہ نہ نہ یہ ہے بہتر عقیدے یہ ترہتر عقیدے ہوں گے کیا ہوں گے جناب ترہتر عقیدے یہ کوئی گروہ نہیں ہے یہ کوئی جماعتیں نہیں ہے اس قسم کی تحقیق ہے تحقیق کہ یہ بہتر یا ترہتر گروہ ہوں گے اگر میں اس طرح گروہ کر کے آپ کو گنوانے شروع کر دوں تو یہ تو کوئی ہزاروں تک پہنچ جائیں گے یہ گروہ اگر گروہ اور جماعتوں کی آپ بات کرنا شروع کر رہے ہیں تو بیسوں ہو جائیں گی سینکڑوں ہو جائیں گی لیکن میرا آکا کی حدیث کے بھی غلط ہو سکی ہے نا نان نانا محدثی نے اسے جرا کی ہوئی ہے محدثی نے جرح کی ہوئی ہے کسی, وابی... کسی وابڑے نے نہیں کی ہی. کسی وابڑے نے نہیں کی ہوئی جناب یہاں پر اس سے عقید مراد ہیں اب میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آج میں آپ کو ان کے عقائد بتاؤں گا کہ ان کے عقائد کیا ہیں پہلے میں بخاری کی حدیث سن لے بخاری کی عدیز سننے جس سے پہلے جو میں نے یہ عظو الخیصر کے بارے میں جو عزول خویثر التمیمی کے بارے میں جو بات میں نے کی تھی وہ میں آج دہرانے لگا ہوں سننے یہ حدیث شریف بخاری 3611 50576930 تینوں میں سے کوئی بھی نمبر ڈال دیں وعلیکم السلام کوئی بھی نمبر ڈال دیا یہ جو ہے یہ آ جائے گا جناب یہ یہ حدیث شریف آ جائے گی ہم اپنے اوریجنل نک سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اگر روم کھولا ہوا ہے ہم اپنے اوریجنل نک سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان بغیرتوں کی طرح نہیں ہے جو تابین اور طب تعبین پہ لان کرتے ہیں اور وہ جناب جو ہیں تو نگ بدل کر بیٹھے ہوئے آوازیں ہوئی ہیں لیکن نگ بدل کے بیٹھے ہوئے یہ ہے بغیرتی یہ ہے ڈھرپوکی یہ ہے بزدلی کیا ہے جناب یہ ہے بزدل لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جب میں تم سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں تو آپ پر جھوٹ بولنے سے مجھ کو یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں آسمان سے گر جاؤں اور جب میں تم سے وہ باتیں کروں جو میرے اور تمہارے درمیان ہوئی تو کوئی نقصان نہیں ٹھیک ہے لڑائی ایک پر فرید چال ہے میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آخر زمانہ میں کچھ ناؤ اور بیوقوف پیدا ہوں گے جو زبان سے بہترین خلائق کی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے کس طرح سے نکل جاتا ہے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا میں نے ابھی مسلم کی حدیث صاحب کے سامنے پڑی تھی وہاں پر بھی ذکر ہے ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن پڑیں گے نمازیں پڑھیں گے سب کچھ ہوں گے اقبال نے بڑا خوب کہا تھا اگر زندوں میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر یہاں لباس ہزر میں ہزاروں راہجن بھی پھرتے ہیں لباس ہزر میں یہاں تو رہجن ہے آج کل ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگوں سے جہاں ملاقات ہو تو انتے انہیں قتل کرنے کی کوشش کرنے کیونکہ قیامت اتنی سخت ثواب ملے گا جو ان کو قتل کرے گا میں نے بخاری کی پہلی بھی حدیث پیش کی ہے التمیمی کے بارے میں خیصر التمیمی یا نجدیوں کی بھی سن لیں بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں یہ نجد... اے... خارجوں کی بھی بات سن لیں خارجوں کی تعریف خارجیوں کی تعریف حضرت عبداللہ بھی اب رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جس کی حدیث خارجی لے آتے ہیں نا اے... جس کے جو یہ حضرات جب رفاید کرتے ہیں پھر عبداللہ ابن عمر کی حدیثیں لے آتے ہیں جناب وہ جی رفا ہم کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث لایا ہوں بخاری سے لایا ہوں صحیح اسناس سے لایا ہوں کسی کو تکلیف ہو تو آجائے میدان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کیا کرتے تھے بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ مسلمانوں پر چسپاں یعنی لاگو کر دی کیا کر دی جناب مسلمانوں پر چسپاں یعنی لاگو کر دی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا جناب یہ بخاری شروع میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نا. اب یہ لوگ کہیں گے جناب وہ تو خارجی تھے وہ تو چلے گئے ختم ہو گئے بس اب آپ کو کیا تکلیف ہے آپ وہ حدیثیں ہم کیوں فٹ کر رہے ہیں سرکار نے کیا فرمایا اس حدیث میں جب میں نے پہلی پڑھی تھی سرکار سے فرمایا کہ قربے کا اس شخص کی نسخ سے لوگ نکلتے رہیں گے ٹھیک ہے نمازیں پڑھیں گے سب کچھ کریں گے لیکن جو ہے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اب میں ان کے گروہ میں نے کہا نا یہ بہتر عقیرے ہوں گے میں نے کہا کہ یہ بہتر عقیرے ہوں گے خوارج کے نزدیک خوارج کو بھی صحابہ کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی خوارج کو بھی صحابہ کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی اور ہمیشہ صحابہ کو جو ہے انہوں نے قتل کیا خابہ کے ساتھ جنگ کی یہ ان لوگوں کا حال ہے اور آج کے آپ وہابیوں کو بھی دیکھیں یہ آپ کو یہ لوگ وہی ملیں گے ان کے میں آپ کو ابھی پیچھے ان جو میں آپ کو لنک جوڑ کے بتاؤں گا نا آپ آشاشکر اٹھیں گے آپ جناب آشاشکر اٹھیں گے آپ کہیں گے تموج یا تم نے کیسی بات کر دی ہے میں ثابت کروں گا ان کے عقیدے ان کے خفیات آپ لوگوں کو تک ثابت کروں گا نہیں, نہیں نہیں یار کیوں next? کیوں نیکسٹ بھائی آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے میری باتوں سے کسی کو میری باتوں سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے کوئی نیکسٹ میں سے پہلے مجھے ختم کرنے دے آج میں وہابیت کی جو ہے تھوڑی سی آپ کو حقیقتیں بتا دوں یہ وہابی جو ہے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو حقیقت بتا دوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو آئیں گے آئیے گا میں ادھر ہم نک چینج کر کے ادھر نہیں بیٹھے ہوئے ہم نک چینج کر کے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے میں قاصر نہیں کہہ رہا جناب میں تو کاسر نہیں کہہ رہا علامہ مساوی رحمۃ اللہ, اللہ کہ اگر اپ نے کہنا ہے اپنا بہتان لگا لیں جناب اللہ مساوی رحمۃ اللہ علیہ جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں ذریعے بھی سن لیں اس کو قاصر کافر کا تو لگا لے جناب یہ آپ کے ابن عبد کے ہم اثر تھے یہ لوگ جس کی میں عبادت پڑنے لگوں یہ ابن وہاب کے ہم اثر تھے اچھا لما ہوا مشاہد اللہ فی نذا دا ماڈرن کا دے آر آن سم تھنگ ٹرولی دے آر دا لائرس سیٹانس گینڈ مسٹ یہ میں نہیں کر رہا یہ میں نے تشریح جو تشریح کر رہا ہے یہ علامی نے کی جناب تفصیلیں جلا لیں کی شرح لکھتے ہوئے اللہ مساوی المالکی نے اس کی شرح لکھی ہے یہ اس کی شرح لکھی جنب. میں نہیں کہہ رہا جناب میں اگر اپنے سے کوئی بات کروں کبھی بھی نہیں کروں گا میں کبھی کسی اپنی کسی رائے کے تحت یہ نہیں کہوں گا جناب یہ حدیث ضعیف ہے یہ کبھی ہے نسن جائے کرنے کا طریقہ جن لوگوں کو نہیں آتا یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث کبھی ہے ٹھیک ہے وہادیوں کی یہ عقیدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں کیا ہے جناب میں آپ کو یہ میرے پاس رسالے پڑے ہیں میں آپ کو ان کی کتابوں سے پڑھ کے بتاؤں گا خود سے مجھے پڑھنا اچھا نہیں لگتا یہ جناب سعودی عرب سے پبلش ہو کے آیا ہوا ہے جناب یہ سعودی عرب سے پبلش ہو کے آیا ہوا ہے جناب یہ سدھرا سے پبلش ہو کے آیا ہوا ہے بس یہ آخری بات کرنے لگوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کا میں آپریشن آگے اور کروں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ عقیدے جو تھے یہ آج سے آٹھ نو سو سال پہلے بھی تھے کہ نہیں تھے اور ان لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوا انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا یہ لوگ کیا تھے ان لوگوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کا چہرہ بھی ہے ان لوگوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کے دو ہاتھ بھی ہیں ان لوگوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں ان لوگوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی بھی ہے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مخصوص جگہ تک متعین کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جناب ایک مخصوص جگہ تک متعین کرتے ہیں <سلام> امام اعظم اپنی شریف اکبر میں کہتے ہیں تبارک the, the و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و in one place وہ مسلمان ہی نہیں ہے میں نہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو میں مائک چھوڑنے لگا ہوں اس کے بعد ان کا میں آپریشن کروں گا ان وہادی نظریوں کا میں نے یہ پریشن کرنا ہے کہ ان کے عقیدے کیا ہیں اور یہ قرآن کی کون کون سیایتیں پڑتے ہیں اور یہ ان اللہ جناب یہ میں اسلاف سے پیچھے سے ثابت کروں گا جناب کہ پیچھے بھی یہ سرکے گزرے ہوئے کہ نہیں گزرے ہوئے یہ ان آپ کے سامنے میں رکھوں گا میں نے ابھی تک جتنی باتیں کی اپنی طرف سے ایک ایک ہم جناب اہل سنت و جماعت ہیں کیا ہے جناب سرکاسرم فرمانے پہ ہوگا ہو میرے, میرے صحابہ کے طریقے تو یہ تھے کہ پڑتے تھے میرے صحابہ کے طریقے تو یہ ہے کہ انہوں نے جمعے کی دعازیں کر دی تھی میرے صحابہ کے طریقے تو یہ ہیں کہ وہ ملدید دیشنی. ملدید دیشنی. میرے صحابہ کے طریقے تو یہ تھے جناب تمام صحابہ جو ہے میرے نبی کے اصاب کن نجوم اقتدیتم فبیائی ہوں ایک تدے تم آدے میرے صحابہ کی کے صحابہ کی مثاج ہوں ستاروں کی مانند ہے آہ کس کی مانند ہے ستاروں کی مانند ہے جس کی پیروی کرو گے فلا پاؤ گے ایک وہ بھی مجھے یہیں پہ کہنے لگا ابو تلحا کہنے لگا او oh, بھائی یہ تو حدیث نہیں ہے میں نے کہا اگر یہ حدیث میں نے بتا دی پھر تو تم مانو گے پھر تو تم مانو گے نا تو میں نے اس کو بداود کا حوالہ لا کر بتا دیا تو کہنے لگا اچھا اچھا بھائی مجھے تو پتا نہیں میں نے حدیث ہی تو یہ حدیث نہیں ہے فیبرکیٹیڈ ہے یہ تم نے خود سے ہوئی ہے تم ریزان تراشی کر رہے ہو بھئی اگر تمہیں حدیثوں کا علم ہی نہیں ہے تم اگر شیخ الحدیث ہی نہیں ہو تم نہ کوئی البانی کی طرح تو میں نہیں ہوں کہ میں خود سے کہانیاں گڑتا ہوں اور خود ہی صحیح حدیث کو غلط ایک, ایک کتاب میں صحیح کو غلط کہہ رہے غلط کو صحیح کہہ رہا ہے یہ وہ البانیوں کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے میں اگر یہ کہوں کہ امام اللہ حضرت کلانی نے عبادت کی یہ کہ وہاں کہ میں نہیں مانتا میں کہتا ہوں امام جلال الدین نے یہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا میں کہتا ہوں امام قرطبی نے یہ بات کی یہ کہتے میں نہیں مانتا میں کہتا ہوں امام بھی نے یہ بات کی کہتے ہیں میں نہیں مانتا میں یہ کن کو مانتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی کو مانتے علامہ ناصر الدین البامی کو میں مانتا ہوں جناب وہ کب گزرے ہیں جی یہ کب گزرے مجھے بھی پتہ لگے نہیں مجھے پتا لگے کس سدی میں گزرے ہیں جناب یہ بائی بیسویں سے میں ابھی ان کو مرے ہوئے چند سال ہو گئے اچھا سرکار سر فرماتے خیر القرون کردینسم الدین میرا دور بہتر ہے ان صحابہ کا اس کے بعد کو رسکے دار کا دور ان لوگوں کو تو آپ مانتے نہیں اور جو قیامت کے قریب ہیں اور جس وقت فرقے آئیں گے دنیا میں فتنے ہوں گے فتنے ظلمت کے دے بڑھ جائیں گے ظلمت کریے جب بڑھ جائیں گے آپ ان لوگوں کو مانتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ میں نے آج تک وہ ہادیوں سے ایک سوال پوچھا پورے پال پہ یہ حدیث اور قرآن تو دو بڑی دور کی باتیں ہیں ان بیچاروں کو ان کی کیا سمجھ ہے میں نے کہا بناب مجھے ایک بات تو بتائیں میں ہر اس بندے سے بحث کروں گا پہلے مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دے نہ میں قرآن کے بارے میں پوچھوں گا نہ میں حدیث کے بارے میں پوچھوں گا نہ میں روزے کے بارے میں پوچھوں گا نہ میں حج کے بارے میں پوچھوں گا نہ میں کے بارے میں پوچھوں گا نہ میں بنانے کے طریقے کے بارے میں پوچھوں گا میں تو صرف یہ کہوں گا کہ بھائی صاحب استنجا کا طریقہ کس طرح ہوتا ہے یہ گرمی اور سردی میں استنجا لوگ کس طرح کرتے ہیں کچھ تو فرق ہوتا ہے انسان کے آزاد پہ جب فرق پڑتا ہے گرمی سردی میں گرمی سردی میں آپ کی جو مسلز ہوتے ہیں اس میں ہی فرق پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا مجھے بتا دیں تو آج تک تو وہ اسپیکٹریٹر جو ہے وہ نو بھائی بات کر سکتا ہے نہ وہ ابن داؤ جو شیخ الدیز بنا ہوا ہے حدیث رات کرا ہے جناب جناب اس بولیں گے جناب یہ آپ بات کریں یہ کہاں لکھی ہے وہ جناب یہ ہمارے یہاں علما کی کتابیں لکھی ہی ہیں آپ او بھائی ہم ادھر آپ کی علما کی کتابیں پڑھنے آئے ہیں ہم جب قرآن حدیث کا والد دیتے ہیں ہم آپ کو ریفرنس دیتے ہیں جب ہم آپ سے کچھ مانگتے ہیں نہیں نہیں نہیں آپ جا کر وہاں سے پڑھ لیں ہمارے بزرگوں نے بات کی ہے نہیں نہیں ہمارے بزرگ یہ بات غلط ہمارے بزرگوں سے بات کی ہے اس کے ریکارڈنگ میں اٹھا کر دیکھ رہے یہی بات کرے گا جی ہمارے بزرگوں نے اسے رد کیا ہوگا تمہارے بزرگ آسمان سے اترے ہوئے نہیں تمہارے بزرگوں نے رد کیا ہوا ہے تو لگے بھائی وہ اپنے آپ کو محمد احمد نا اپنے آپ کو صدیقی یا فاروقی مت کہنا لیکن وہاں بھی اپنے آپ کو ضرور کہنا اپنے آپ کو وہاں بھی ضرور کہ آپ امام ذہبی کا جی کول لے آتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں جنابی امام صاحب نے کہا اہل جنت میں جائیں گے تو میں نے کہا جناب انہوں نے درست کہا ہے وہ آپ کے بارے میں تھوڑی کہا ہے وہ تو محدود کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اہل حدیث ہے وہ تو ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو محدود ہیں وہ اہل حدیث ہیں کہ تم کہاں سے اس کھادے میں آ گئے میں انشاءاللہ اس کے بعد علامہ آبدین شامی رحمتہ اللہ علیہ کا کتاب در درد مختار سے بارتیں پڑھوں گا ابھی آپ آب کے سامنے میں نے جو ہے تشویری مارکی سے پڑھ لیا اور ان کے جو کفری عقائد ہیں دیکھیں محدث مفسر طب تابین تعدیم صحابہ حضور صلی اللہ صلیم امبیا یہ تو بڑی بات کی باتیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے شروع کر دیں گے اور میں ان کے پھر انشاء اللہ فکر مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کے مذہب میں کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی حرام ہے تو وماں علینا عز اللہ آپ سب کی جاندار سماعتوں کا بہت بہت شکریہ تو ان اس کے بعد میں آپریشن اس کا آگے جاری ہوگا ابھی ان کا میں آپریشن جو ہے نا ان شاء اللہ جاری ہے تو آ جائیں آسمان بھائی آپ لوگ اپنے خیالات کے اظہار کریں اور آپریشن ابھی جاری ہے آپریشن ابھی جاری, جاری ہے کسی وہادی میں کوئی ہمت ہے تو وہ ادھر آ جائیں جو لوگ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پہ جو ہے لان تان کرتے ہیں اور ان کو ضعیف العدیث کہتے ہیں ان کو مجھول کہتے ہیں وہ ادھر آ جائیں وہ ادھر آ جائیں مجھے بتائیں کہ مجھول کے معنی کیا ہے آج یہاں بھی دراز ہیں ہم اپنے نک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنی آوازوں میں بات کر رہے ہیں ہم نہ نک بدل کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ہی جا... یہ... یہی الفاظ میں نے ہمیشہ سیاسی اور سوشل روموں میں بھی آج یہ باتیں کی ہیں ان لوگوں کے سامنے ہی میں نے یہ باتیں کی ہیں اور آج یہاں پہ بھی کر رہا ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں سب حضرات تھوڑے جی آپ بریک لے لیں ایک بار درو شریف پڑھ لیں محمد محمد صحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بات اصل میں یہ کسی نے ٹیکسٹ میں یہ بات لکھی کہ آپ مسلمانوں کو کافر کیوں کہ یار اگر وہ مسلمان ہوتے ہم ان کو کبھی بھی کافر نہیں کہتے گرین پیس اگر ہمت ہے تو سن لو وائس لو ہے بتا دو اب وائس کیسے ہے یار وائس کو فل کر لیں گے بھائی اب وائس لو ہے یا ٹھیک ہے بتا دو جلد جلد وائس کو لو نہیں ہونا ایک دوسری بات وہ آدمی نے کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کون جنت میں جائے گا شاید اس نے بخاری کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا شاید اس نے مسلم شریف کا نہیں مسلمانوں کو تو ہم کبھی بھی کافر نہیں کہیں گے دیکھو جو آدمی کفر کرتا ہے وہ کون الطاف آپ بتائیں نمبر ون آتیف ہیوفر از ہی یو ٹھل نی پلیز تو ون ہُو ڈس ریسپیکٹ اللہ تو ون ہُو کھولز دا امبیا علیہ سلاۃ و سلام مشرق what should be done with دا person میں اب کو دلیل دیتا ہوں کتاب ال توحید تقت امان اٹ از اے مٹ ہے مٹ ریز سیون از ناٹ اباؤٹ امالداخیدا از نا رائٹ دین یو ویل ناٹ گیٹ ایکسپٹ the first thing you get question in your grave مَا رَبُّ كَا مَا دِينُو كَا مَا كُنْتَ تَقُولُ in kitab al-toheed section number 50 look in the english section google it now you will see in there it says اس میں کیا لکا ہوا ہے مَازَ اللَّهِ حضرت آدم علیہ السلام نے شرک کی وہ مشرک ہے دیکھو جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا ٹھیک ہے جو کافر ہے جو کفریات کلمات رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا ٹھیک اب میں حدیث پیش کرنا ہوں پیش کر رہا ہوں دس از فروم سہی الخاری گوئن جہنم علیہ وسلم یہ حدیث سنو ان ترکن الشہیب بن کو عمر عمرا قائما فنا نبی صلی اللہ اکبر جنت ہی مناز الم ون منازل that the prophet sallallahu stood up said said the prophet sallallahu and informed us of the beginning of the universe till those peoples entering the paradise and the hellfire. who memorized it he memorized it idhar nabi sallallahu alaihi wasallam ne umar bin khattab radhiyallahu anhu hazur sallallahu alaihi wasallam ne ekdam kar minbar par bayan kar diya itna wasi bayan kar diya اتنا وسیع بیان کر دیا کہ بتا دیا حلق کی ابتدا کیسی ہوئی اور اہل جنت کون ہوں گے اہل جہنم کون ہوں گے ایک ایک کا نام لے کر بتا دیا جس نے حافظ کر دیا اس نے حافظ کر دیا اب معلوم ہوا اور جو بول گیا وہ بول گیا اسے اس سے ثابت ہو جاتا ہے دیکھو وہابیوں نے کفرات کلمہ کی جو نبی کو گالی دے جو نبی کو گالی دے وہ گستاخ ہے آپ اس پر مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ بتائیں جو نبی کو گالی دے وہ کون ہیں جو نبی کو مشرق کہیں وہ کون ہے ٹیکس میں لکھ دو انصاف کرو سب لکھ دو وہ مشرق جو نبی سل... جو حضرت آدم علیہ سلاط کو مشرق کہتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے آپ بتائیں مجھے وہ کافر ہے جی جی, جی جو حضرت آدم علیہ سلاط وسلام کو مشرق کہہ رہا ہے اور مشرق کیا ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے تو مجھے بائک کیونکہ اس نے شرک کی تو میں یہ سوال کرتا ہوں یہ حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں یہ موضوع حدیث ہے یہ صحیح حدیث نہیں تو میں بار بار وہابیوں سے اس کمرے میں سوال کرتا ہوں جی جو کافر ہے وہ کافر ہے فرام دا مسلم And you want to debate about this, we will debate you. And if you want to talk about the Bible, then again, we will talk about it. Ali, Ali. جی جی ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں انام علی علم علیون بابو ہا ہم سعدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں ہم سعیدنا عثمان غنی رضی اللہ علیہ ماننے والے ہیں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ماننے والے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجدہ کو ماننے والے ہیں ہم سعیدنا امام حسن و امام حسین کو ماننے والے ہیں. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں مگر جو لوگ گستاخی کرتے ہیں ہم ان کو کبھی مسلمان نہیں مان سکتے یار یہ کوئی انصاف کی بات ہے آپ بتائیں جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مشرک شاید یا اپنی کتاب میں 50 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عربی کی عبارت نہیں انگلش کے اندر وعلیکم السلام سو فارسٹ نو ڈونٹ آئی ایم ویری سوری ٹو یو او اسلام ڈز نوٹ سمڈی باؤنڈ سیم یار ہم اس سے نہیں بات کرنا چاہتے دیکھو مسلمان کب تک مسلمان اب قرآن کے اندر ایک آئے کریمہ ہے انشاءاللہ دوسری بار جو ہے نا میں آپ کو سناؤں گا جس کے اندر نبی صلی اللہ و حکم ہو گیا آپ جہاد کریں کس کے ساتھ کفار مشرقین کے ساتھ قرآن کے اندر توبہ میں حکم ہو گیا کہ مشر درا کو جا کے تروڑو مشجد درا کو ایک مسجد کا نام استعمال کیا کیوں؟ وجوہات کیا تھی اس کی؟ کیوں وجہ تھی یہ لوگ گستاخ تھی اور میں یہ کہتا ہوں اگر یہ آ سکتے ہیں اور اس حدیث کی صنعت کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو میں چھوڑ دوں گا اپنا فتح اگر یہ دیکھو یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہمارا وہابیوں کے ساتھ زمین کا مسئلہ نہیں عزت کا مسئلہ نہیں مال کا مسئلہ نہیں صرف صرف یہ مسئلہ ہے انہوں نے اللہ پر غالی نکالی انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گالی نکالتے ہیں یہ صحابہ اکرام کے گستاخ ہیں یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہے جب یہ کام یہ چھوڑ دیں گے وہ ہمارے بھائی ہم ان کو مسلمان کیوں نہ مانیں مگر جو کہ ان کا گندا عقیدہ ہے جس عقیدے کی وجوہات سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و والدین کو کافر کہتے ہیں معذ اللہ استقر میں صحیح حدیث پیش کر سکتا ہوں اور کسی کے پاس ہمت ہو تو وہ جرا کرنے کی کوشش کرے اس حدیث کو اور اس کے بعد آپ کو یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کو مشرق کہنا یہ کیسے ہے کیا یہ جائز ہے کیا وہ آدمی جو ایک اللہ کے نبی کو کافر کہہ رہا ہے کیا اس کو ہم مسلمان مان سکتے ہیں ایک موضوع حدیث پر جو عیسائی و یہودی نے بنایا اور بائی امال کی بات نہیں آپ اچھے کام کریں میرے بھائی امال کی بات بات ہوتی تو جو تومن بھائی نے حدیث پیش کی ٹھیک ہے شاید آپ نہیں سن رہے تھے اس حدیث میں ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ تھی جیسے وہ قرآن پڑھیں گے ویسے آپ نہیں پڑھ سکتے جیسے وہ نماز پڑھیں گے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے وہ روزہ رکھیں گے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اب آپ سنیں جو محبت والی باتیں ہیں انی ان اللہ تعالی البی ان ان صلی ماتو یا رسول اللہ صلی اللہ سلم یا رسول اللہ, اللہ سلام قیامت کب ہوگی آپ نے تیاری کیا کیدت اللہ من کثیر ولا ولا ولا احب اللہ ورسوله. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زیادہ نماز نہیں پڑھی میں نے زیادہ صدقہ نہیں دیا زیادہ روزہ نہیں لکھا ایک بات ہے اللہ سے محبت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ہوں گے جی جی الطاف عطیف آپ وہابی نہیں تو اچھی بات ہے آپ وہابی نہ بنے آپ سلفی نہیں تو اچھی بات ہے مگر آپ حق کی بات کریں دیکھو جو لوگ اچھا آپ وہاں ہیں ٹھیک ہے آپ وہابی ہیں ٹھیک ہے نو پرابلم آپ یہ بتائیں حق کی بات کریں یار کہ جو حضرت عدم علصلاسلام کو کافر کہے مشرق کہے اس پر کیا فتویٰ ہونا چاہیے آپ بتائیں نا آپ کمرے والے آپ بتائیں انصاف کر دو یار ایک آدمی حضرت آپ بتائے نا آپ کیوں نہیں جواب دے رہے اس پر جس بات پر ہم بات کرنے رہے ہیں آپ اس پر بات کریں جو آدمی حضرت آدم اچھا تومجن بھائی تو باؤنس کر دو سیدھی صاف بات ہے یار اگر ایک ایسا آدمی ہے تو خلاص ٹھیک ہے تو مجن بھائی ٹھیک ہے تو نیکسٹ ٹاپک دوست حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام اے مشرق دے ڈم سیل اے مشرق تو اس پر انشاءاللہ راؤنڈ ٹو پر جائیں گے تو میں یہ پوچھوں گا ان سے کہ اس کا پلیز جواب دیں اگر کسی وہ آبی کمرے میں ہے تو وہ تھوڑی جی ہمت کرے یار ابن کثیر کی کتاب پڑھ لو تریکت ابن کثیر ابن تعمیہ کی کتاب پڑھ لے ان دونوں نے لکھا ہوا کہ یہ حدیث موضوع ہے یہ جھوٹی حدیث ہے اسایوں نے بنائی ہوئی ہے تو پھر ابن عبد الواب نجد نے اپنے عقیدے والی کتاب میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کیوں بات اصل میں یہ کہ ان کو دشمنی ہے انہوں نے اپنا ایمان ویچ دیا دنیا کی دولت کے لیے انہوں نے اپنا ایمان ویچ دیا اور انہوں نے دشمنی پکڑی اللہ اس کے رسول صلی کے ساتھ اور یہ دیکھیں گے اگر کسی بھائی نے بات کرنی ہاتھ اوپر کر لو کوئی قبرانے والی بات نہیں انشاءاللہ شاء اللہ تو مجن بائی بھی ادھر ہے تو نیکس آدمی کو تو ویز میں مائک انشاءاللہ فری کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ برا وہ مغفرات اجمیر اور جو اے ٹی ایس لوگ ہیں ان کا پر بھی میرا چیلنج ہے اگر وہ کبھی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ اوپر کر لیں کسی اور دن جو ان کا نکالیں گی ان کا جو ہے نا سائنس کے تھرو الحمدللہ ہم نے سائنس بھی پڑھا ہے مائکرو بائیولوجی سے میں پروف کر دوں گا اور یہ پروف ہوا تھا پچھلی بار اور یہ باغ تھے اس مناظرے سے تو اگر اس بات پر بھی تو وہ آئے میدان کے اندر ان شاء اللہ اسٹڈیڈ مائکرو بایولوجی ود ویری ایکسٹینسو لیول آف اسٹڈی ان سائنس اینڈ ان شاء اللہ یو وانٹ اب صرف وہ کی موت ہوگی مگر جو کہ کوئی لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو چھپ کر برکہ پہن کر جو ہے بن رہے ہیں مگر وہاں بھی نہیں تو ان کو بھی جو ہے نا ذرا درس دینا چاہے کہ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے نا مسلمان ہم سے جو ہے نا جو بھی ہے اینی میں مائک فری کرتا ہوں نیکسٹ آدمی کے لیے کہ اس کے لیے مار رکھ کے میں نے اتنی دیر لگا لی تو وہاں بھی ملہ جس کا منہ بہت کھلا ہاتھ میں ہے لو, ہے نرا نراکوتا میں مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مغفرات اجمعین السلام علیکم کمرے میں یا نہیں ہے نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے پسند بھائی اچھا جی وہ جوگی کنکی یہ پرانی عادت ہے دیکھیں جی باتیں تو بہت ہو گئی یہاں پہ الحمد یہاں پہ کمرے میں سیلفی بیٹھے ہوئے لائک مائی سیلف لیکن میں ڈسکری کرتا ہوں جو جس انداز میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ کہہ دینا کہ کسی کتاب میں وہ لکھی ہے کسی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے یا جو عقیدہ ہے یا جو کچھ ہے سب سے پہلے تو مسلمان ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم جاتے ہیں جو کون سی سورس بالکل پرفیکٹ ہے وہ قرآن شریف ہے حدیث میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں بٹ دا قرآن از دا پرفیکٹ سورس جس کا اللہ تعالی وعدہ لیا گیا ہوا ہے نہیں یہ ایک فیکٹ ہے ایک صاف بات ہے حدیث کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں لی ہوا جہاں تک مجھے ایشو ہے جو مجھے سیلفیز اچھی لگتی ہے آپ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ قبرے اور یہ اور وہ ہے تو قبرے تو ہندو بھی بناتے ہیں لیکن ہم جو ہے ان کے مزاروں کو جو ہے وی ڈونٹ ریسپیکٹ کیونکہ یہ جو ہے شرف کا ایک فارم ہے وہ جو نظریہ ہے جیسے داتا دربار کو آپ لاہور میں دیکھے لوگ جاتے کیا نہیں کرتے پاکستان میں مزاروں پر کون سا دندا نہیں ہوتا تو کیا آپ یہ ریشنل لائز کر رہے ہیں کہ وہ لوگ گھولی تھے اور وہ خوش ہوں گے کہ یہ دندے ان کے درباروں میں ہو رہے ہیں نہیں نہیں انضاب پسند صاحب ابھی ریسنٹلی پشاور میں ایک سڑک بن رہی تھی وہاں پہ لوگ کہتے تھے یہ مزار ہے مزار ہے لوگ جاتے تھے انہوں نے مزار کو کھودا جو ہے کھودا میں ریمین جو تھے ایک جانور کے تھے ہمارے لوگ انفارچونیٹلی جو ہے مجورٹی لوگوں کا دین کا اتنا علم نہیں ہے نہیں نہیں یہ دس از اے فیکٹ اس کے گدے کے ریمینس نکلے تن صاحب میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں نہیں نہیں کیونکہ وہ جو تھے اس ریمینس کو وہ شفٹ کر رہے تھے جو فاؤنڈ آؤٹ گدے کے ریمینس تھے یہ سریف پلے پشاور میں کے قریب نو آئی خبر نہیں سر توم پہنچونے زم پہ خبر ہے تو یہی آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہی جہالت ہے تو آپ مجھے بتائیں جو لوگ جو یہ پھر یہ جو دوسرے کلام والے چلے جاتے ہیں وہ چرس لگا لیتے ہیں اور شاہ عبد بٹھائی کے قبر پہ یا کسی اور کے وہاں پھر ڈرم کرتے ہیں اسلام میں کہاں سے یہ وہ پھر وہ ڈانس بھی کرتے ہیں وہ بندوبست میں درمیان یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں کہتے ہیں دیٹ وہاں بھی غلط ہے وہ سوچ میں پہلی نہیں سنی لیکن جو میری اپنی انڈسٹینڈنگ ہے وہ بہت فریگمیٹک ہے ایک درخت تھا جہاں پہ پیغمبر الاسلام کسی زمانے میں جو ہے وہاں پہ جو تھے ریسٹ کیا ہوگا یا کچھ تھا تو ہمارے جو لوگ تھے پاکستان سے اور ایجپٹ سے وہاں پہ وہ جا رہے تھے اس درخت کو در ٹچ کرتے تھے اور جو کچھ کرتے تھے انہوں نے درخت کو کاٹ دیا آپ کا ورکشپ اور جو ہے وہ اللہ تعالی ہے کوئی اور آبجیکٹ جو ہے وہ میننگ لیس ہے نہیں نہیں دس از دا ٹاپک آپ لوگ جو ہیں آپ نے ایک اسٹرانگ اینڈ آرگیومینٹ بنائے دس گھنٹوں سے لگے ہوئے ہیں بٹ یو کانٹ فیس دا ریشنل آرگیومینٹس جو کہ شرک ہے دس از دا مین ڈفرنس اگر آپ یہاں پہ ڈناؤنس کرتے ہیں شرف کو اور اگر آپ یہاں پہ مانتے ہیں د کسی کی بھی ذات ہے وہ ورشپ کی لائف نہیں ہے ڈسائڈ زیادہ تعالیٰ کے آئی ایم وتھ یو اگر آپ ڈناؤنس کرتے ہیں کہ ہر ایک مٹیریل چیز جو ہے وہ کوئی مانی نہیں رکھتی صرف اللہ کی معنی، ذات مانی رکھتی ہے تو دین وی اگری لیکن اگر آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں دیٹ بہی مزار بنانے یہ بنانے وہ بنانے یار مزار مزار کیا چیز ہے وہ ایک بلڈنگ ہے بلڈنگ ویسی جو ہے کیونکہ اس دنیا میں اس سے تباہ ہونا ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی ایس پی جی یہاں پر یبلی علی لگنی جناب علی یہاں پہ بہت سیریز ڈبیٹ ہو رہی ہے آپ کس چکر میں پھر رہے ہیں آپ یہاں اپنا آپ کے جناب وہ اخروٹ نہ دیکھیے پلیز شرک شرک وہ سعودیہ میں آپ نے دیکھا کیا شرک ہے سب ہاپ ہی جناب تبلا لے گئے آپ شرک شرک وہ آپ نے کھوتا نکال لیا قبر سے میں نے آپ کو ٹیکس لکھا تھا وہ آپ کا رشتے دار کوئی نہیں تھا آپ کا یار آرام سے بیٹھو اگر بات آپ کو نہیں کرنی نیچے بیٹھ کے سنو یار اللہ بھائی بات کر رہے ہیں بہت ہی سیریس ڈبیٹ جا رہی ہے آپ کا کھوتا کہاں سے نکلا ہے خوہ میں گرایا آپ نے خود ہی کھوتا میں نے آپ کو ٹیکس لکھا تھا اور یہاں پر بہت احتیاط سے بات کیجیے مارچ کو وارننگ دے رہا ہوں لاسٹ وارننگ جٹ بھائی موجود میں کمرے میں تو موجن بھائی میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں ویلکم ٹو دی مائک پلیز جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پہلے میں ان صاحب کو ایک رات کر دوں ادھر ادھر ان سے کوئی ڈرنے مرنے والا نہیں کہتے جناب وہاں پر کھوتے گھت, کے آزاد پائے گئے ہیں یہ باتیں بڑی مشہور ہیں ہر جہر کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں یہ ایک بندہ مجھے وہاں سے گواہ لا کر بتا دے کہ جی ٹی روڈ پہ جو گرم پیر صاحب کی زیارت تھی وہاں پر کون سے یہ جو چیزیں ہیں یہ دبی گئی تھی کل یہ مجھے لا کر بتا دے ٹھیک ہے یہ جو انہوں نے بہتان یہاں پر لگایا ہے اب ان کو ادھر پروف کرنا پڑے گا ان کے ساتھ ایک اور زیارت تھی چیز نظامی سلسلے کے بابا جی تھے ان کو جا کر جگڑا کے قریب دفن کر دے گی وہاں پر ان کا مزار ہو گیا ہے وہاں سے وہاں پر اور بھی قبریں تھیں ایک حادثے اور جو ہے صحیح سلامت نکلی ہے یہ عقل کے اندے ان کو کس چیز کا پتا آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ ہے اور وہ ہے یہ ہے اور وہ ہے یو ہیو تھرڈستان میں پاکستان میں تھا اور میں ڈیلی مشرق میں کام کرتا تھا نیوز پیپر میں کام کرتا تھا میں آپ سے زیادہ اویئر ہوں کہ وہاں پر کیا تھا اور وہاں پر ہوا کیا تھا آپ لیڈی ریڈنگ میں جو شہید کی جارت ہے سڑک کے بیچ میں بنی ہوئی ہے اس کو بھی جا کر گرا دیتے نا اس کو بھی گرا دیتے نہیں چلیں گی آپ کی یہ شرک ہے اس کے بغیر بھی کرنے شرک ہے فلاں کے بغیر بھی کرنے شرک ہے میں نے اب تک حدیثیں ادھر پڑھی ہیں مجھے کہہ رہے جناب یہ شرک ہے او بھائی یہ اس کام طرح, اس, اس طرح کرنے کام بننے والا نہیں ہے آپ کا اس طرح آپ کا کام بننے والا نہیں ہے جناب میں حدیث پڑھ رہا ہوں تم کہہ رہے ہو مسلمان شرک ہے اب میں دیکھوں گا کہ میں تمہاری بات مانوں یا حدیثوں کو مانوں تم کہہ رہے جناب حدیثوں کے ساتھ تو بڑے ظلم ہوئے, ضعیف حدیث ہیں پہلے مجھے بتاؤ کہ دو یا دو سے زیادہ ایک ضعیف روایت دو یا دو سے زیادہ آ, مختلف اسناب کے ساتھ آ تو وہ کون سر اسٹیٹس اس کو ہو جاتا ہے پھر در مجھے بتاؤ کہتے جناب یہ باتیں تو میں نے کبھی سنی نہیں ہے تو تم نے کبھی پڑھی ہو تم نے کبھی قرآن عدیظ پڑھو گے تم نے کبھی سنی ہوگی نا تم لوگوں نے کبھی ابن چیمیا اور ابن وہاف سے باہر نکلے ہو تو تم نے کبھی پڑھی ہوگی تم لوگوں کے اگر عقیدے جو اگر رکھ لیا جائے تو پچھلے بار اٹھ, تیرہ سو سال کے مسلمان درست ہے یا عمر بن عبدالعزیز جب ٹیک اوور کیا انگریزوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے بی بیڑے بکھرے ایک کر دیے تھے تب کہ وہ لوگ ٹھیک ہے لوگ ٹھیک ہے؟ اگر قبریں اور یہ چیزیں تو مدینہ جانا چھوڑ دو حضور کے ڈمبر کے گرا دو ہمت کرو نا تو وہاں بھی لوگ ہمت کریں سرکار سے قبر انور کو ختم کر دو وہاں پر دو صحابی تو ادھر بھی ہیں نا ان کو ختم کر دو ادھر بھی ختم کر دو نا جناب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ جو کہتے نا وہ جناب یہ تو یہ ہے اور یہ وہ ہے یہ یہ ہے اور یہ وہ ہے میں حدیث سے پڑھنے لگوں اور حدیث کے جواب میں حدیث سے مانوں گا آپ لوگوں کی ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں آپ لوگوں کی ذاتی رائے کی کوئی حصیت نہیں ہے جناب حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ و تعالی و بیان کرتے ہیں ایک جن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اہل عہد پر نماز جنازہ پڑی پھر آپ ممبر کی طرف مڑ گئے یعنی مسجد کی طرف تشریف لے گئے آپ نے فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں بے شک اللہ کی قسم میں اب بھی اپنے ہوس کی طرف ضرور دیکھ رہا ہوں کس کی طرف دیکھ رہا ہوں کی طرف ان کے نزدیک تو حضور کو دیوار کے پار کا بھی علم نہیں تھا ان کے نزدیک تو حضور کو دیوار کے پار علم بھی تھا سگان فرمانے میں حوزے کی طرف دیکھ رہا ہوں اللہ اللہ مجھے تمام روی زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں اللہ اور بے شک اللہ کی قسم سن لو اپنے کان میں حدیث کو بٹھا دو بے شک اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم سب مشرک ہو جاؤ گے البتہ مجھے خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا میں رغبت کرو گے آج تم اپنے کی عقیدے اور ان کے امال اٹھا کر دیکھ لو جو اسی اَسی بیوی انہوں نے اپنی حرم میں بٹھا رکھی ہے یہ کون سی حدیث اور قرآن سے ثابت ہے ٹھیک ہے جو رمضان میں آپ روزے نہیں دیتے اور جو ہے تو پیسے دے کر لوگوں جو ہے تو اپنے روزے بخشوا دیتے کس حدیث میں لکھا ہوا ہے بعضوں کے ذریعے تلوڑ نامی جانور کو جو ہے تو تم شکار کرتے ہو اور اس کو پھر جو ہے تو لیو آئل میں اس کو کوک کر کے کھاتے رہتے ہو تاکہ تمہاری شہوت بڑھ جائے اور تم زیادہ سے زیادہ کسی بھی عورت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیکس کر سکو یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ جو قرآن اور حدیث کی طرح جو شیخ بنے ہوئے لوگ میں اسے درخواست کروں یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ تلور تلور کا شکار کریں آپ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ کو یہ چاہیے کہ جناب وہ جا کر یہ تلور کا شکار کرے اور جو ہے تو اپنی جو شہوت بڑھائے جس سے شہوت بڑھے وہ چیزیں کھاتے جائیں فلور ایک پرندہ ہے جناب وہ بہت گرم مزاج ہوتا ہے اس کی خاصیتیں بہت ہوتی ہے یہ روم جناب سنیوں کا روم ہے یہ سنیوں کا روم ہے جناب یہاں پر آج وہ کی حقیقت بیان کی جاری ہے کہ وہابی اصل میں کیا چیز سرکار فرماتے ہیں میری امت میں شرک نہیں ہوگا کوئی جو ہے لا تو منا تو روزہ کو جو ہے تو وہ اس کو سجے نہیں کرے گا یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدے کریں گے اور حضرت صاحب کا علم دیکھے انفارمیشن دیکھیں ان کی نالج خبر ہے ہندو بھی بناتے ہیں مجھے بتائیں بناب مجھے بتا دیں کہ جب سے ہندو مذہب شروع ہوا ہے یا ہندو جو لوگ چلے برہمن وغیرہ چلے آ رہے ہیں ان میں سے کس کی خبر زندہ ہے جناب وہ تو مردے کو جلا دیتے ہیں اور گنگا جل میں جس اخلاق بھی اخلاق کو بھی وہ جل جلایا جائے گا مرنے کے بعد اور اس کے بھی جو گنگا جل میں جلا کر گنگا جل میں اس کے جو پوتر جل میں جو ہے نا اس کے پوتر جل میں اس کی جو ہے تو وہ جو راک ہوگی اس کو مطلب بہا دیا جائے گا یہ اخلاق صاحب کا بھی حال ہوگا گنگا کے پوتر جل میں اس کا جو ہے ہاں اتھی جو ہے وہ اس میں ڈال دی جائے گی اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو بڑے مزدار کہتے ہیں وہ لفظ تو چلے میرے میں آ جائے گا اور یہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے او بھائی کس ہندو کی قبر بنی ہے آج تک یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہے نہ تو مفتی مل جائے گی ان کو کیا مل جائے گی جناب مفتی ان کو مل جائے گی ہاں ان, ان کو مکھی مل جائے گی جناب اخلاق صاحب کو مکتی جو ہے گنگا سے پوتر جل میں ملے گی گنگا کے پوتر جل میں جب یہ اسنان کریں گے وہاں پر ہمیشہ ان کی آرتی بھی وہاں پر بہائیں گے جو ہے نا ان کی آرتے وہیں بہیں گے اور یہ جو جناب یہ بھائی کہہ رہے ہیں ہندوؤں کی قبر. کس ہندو نے قبر بنائی ہے آج تک جناب اکس ہندو نے آج تک قبر بنائی ہے جناب کون سی ہندو نے آج تک جناب جو ہے, تو, جو ہے تو, حضور کہہ رہے میری میں جو تو اور یہ حدیث میں نے سے پڑھی ہے آپ کو آپ کو ریفرنس بھی دے دوں پھر کئی لوگوں کو تکلیف ہوگی جناب کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو آج بڑا ظلم ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ تو ریفرنس بھی سننے جناب جی جو حدیث کہ بخاری جن لوگوں کو بخار ہوتا رہتا ہے نا اسے کہتے ہیں حدیثیں ضعیف ہیں حدیثیں ضعیف ہیں حدیثیں ضعیف ہیں تو بخاری کی حدیث ہے یہ بخاری پیج 104 کتاب الجناز اور حدیث نمبر باپ سیونٹی ٹو چیپ حدیث ون کتاب المناقب میں بھی آپ کو یہی ملے گی اور کتاب المغازی میں بھی آپ کو یہی حدیث ملے گی ٹھیک ہے کتاب الرقاق میں بھی آپ کو ملے گی اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے ٹھیک ہے کتاب الفضائل باب 9 ان نائن 9 اور حدیث فائیو نائن سیون سکس آپ مجھے بتائیں صحیح ہیں کی حدیث پڑھ ہوں صحیح ہیں کی میں حدیث پڑھ ہوں اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اب یہ تو مشرق ہے شرق ہے شر کی تعریف تو کرو شر کی تعریف تو کرو مجھے پتا لگے تم وہ کتنا شیر کی تعریف کرنے جانتے ہو ماڈرن ہسٹری ہے ماڈرن یہ پچھلے دو تین سو سال کی ہسٹری ہے جناب اچھا ہم ان کے عقیدے کی بات کرتے چھوڑیں جی اب نہ تابین کو ڈسکس کریں گے نہ ولیول اللہ کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نہ طب تعبین کو ڈسکس کریں گے نہ صحابہ کو ڈسکس کریں گے نہ نبی کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ہم یہ ابھی دیکھیں گے کہ ان کے عقیدے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ میرے پاس ہے جناب شیخ محمد بن صحلح امین رحمت اللہ علیہ اور یہ کہاں سے چھپا ہے جناب المت المک کیا پتہ مملقت العربی السعدیہ اچھا مومل قطل عربی السعودیہ وزارت الشعن السلامیہ و القوف و الا اوقاف و الداوت و ان کا کوئی برا ایڈریس ہے آ جائیں جناب ان کی بات سن لیں ان کے عقیدے سن لیں اللہ اللہ حکبر اللہ حکبر ان کے عقیدے بھی پہلے سن لیں تھوڑا سا ان کے عقیدے جاننا ضروری ہے نا ان کے عقیدے جاننا ضروری ہے ابھی ہمارے آئسمین بھائی نے کہا کہ یہ میرے پاس میں آپ کو لنک دے رہا ہوں یا آپ کو لنک دے رہا ہوں اس کا یہ ہے کہ حضرت کی تشریح کرتے لکھتا ہے مردود کا بچہ کہ حضرت آدم اور علیہ السلام نے دونوں علیہ السلام نے جو ہے تو شرک کیا ہے عبد نام رکھ کر شیطان کی اس کی بات کو مان کر اپنے بیٹے کا نام عبد رکھا اور وہ شرک کر دیا اس کی چپٹر نمبر 50 50 کھولیں کھولیں چپٹر نمبر ان کو منہ پہ جا کر ان کو بتائیں ان نبی مشرک ہو گئے ہیں یہ مشرک نہیں ہے ابن تہمیا لانتی مشرک نہیں ہے مشرک ہو گئے اور تفسیر ابن کثیر اٹھائیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں نے کل اس میں باقاعدہ اسپیچ کی اپنے روم میں تفسیر امن کثیر نے اس کا رد کیا ہوا ہے ہیں یہ تو جو ہے تو روایتیں ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہے تو غیر مذاہب کے لوگوں سے لی گئی ہیں غیر مذاہب کے لوگوں سے لی گئی ہیں اور ابن حاتم نے حاتم حاطم نے کہا ہے کہ یہ تو روایت ہی جو ہے تو اس میں جو اکراوی ہے عمر بن ابراہیم مصری وہ تو ایسا شخص ہی نہیں ہے جس کی کسی روایت کو ہم حجت مان سکیں عمر بن ابراہیم مصری جو ہے اس کو تو ہم حجت ہی نہیں مان سکتے اور اس شخص نے یہ کہہ رہے ضعیف ضعیف حدیث ہے. اس شخص نے فیبریکیٹڈ موضوع حدیث ہے حدیث کی ستارہ قسمیں ہیں سولہ قسموں کے حدیثوں کے عمل کر سکتے ہیں لیکن یہ من گھڑت ہے یہ جو ہے تو بالکل دھڑ قسم کی حدیث ہے اور وہ بھی کس بک میں لکھی عقید توحید ایمان میں کے جناب یہ عقیدہ اصول میں ایک اپنے ذہن میں یہ پرنسپل یاد رکھیں کہ اصول میں عقیدے میں کسی بھی ضعی حدیث سے آپ جو ہے تو اس کو اس کے بیس پر آپ حضرت نہیں پکڑ سکتے کوئی عقیدہ نہیں بنا سکتے ضعیف حدیث صرف اور صرف اعمال فضائل الامال میں آپ جو ہے اگر ایکسٹرا آپ نوافل پڑے چیزوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی بیس پہ آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے اور اس مردود نے ابن عبد نے اسی حدیث کو جس کو ابن ابن اب ہاتم سے صحیح ابن ہاتم نے خود اس کو جو ہے تو ضعیف کہا ہوا ہے اور ابن جو ابن کشیر اس کے اچھی خاصی جو ہے تو اس اسے کیا ہوا ہے اور رضوع صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیر مذاہب سے اگر کوئی بات ملے اور اس کی تجزیے قرآن سے ہو ٹھیک ہے اس کو مان لو جو غیر مسلم سے اگر کوئی بات ملے اور جس کی تقزیب قرآن سے ہو تو اس کو رد کر دو غیر مسلم سے اگر کوئی بات ملے اور اس کا نہ انکار ہو نہ تجدید کو قرآن سے تو بس خاموشی اختیار کرو پھر اس کے بارے میں کوئی رائے نہ دیں ٹھیک ہے اگر کسی صحابی یا تب تابعی نے یہ قول لیا بھی ہے میں بڑی ایک علمی بات آپ کو کرنے لگوں اگر کسی صحابی یا تابعی نے یہ علمی قول لیا بھی ہے تو انہوں نے تیسری کیٹیگری سمجھ کے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پہ ان کا عمل نہیں ہے اگر یہ امام حسن سی چیز کو قول کر رہے ہیں تو امام محسن کی تشریح آپ اٹھا رہے ہیں احسن کی اٹھا, امام احسن کی اٹھا کر دیکھیں تو وہی قادیانی والا کام ہے جناب ابن عباس کا کال لیتے ہیں ابن عباس کا ہیں ابن عباس کا اگر آپ کال لا رہے ہیں تو ابن عباس کی تشریح بھی تو ہے نا تصویر ابن آباز اٹھا کر پڑھ لیں کیونکہ وقعی سالیہ السلام مر چکے ہیں تو یہ وہ بڑی منافقت ہے اس قسم کی کسی بھی ضعیف روایت عقیدے نہیں بنتے عقیدے نہیں ہوئے جہاں ضعیف ضعیف کے رٹ لگا رہے جناب وہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے مجھے بتائیں جو آپ یہ حدیث کس کس درجے میں آتی ہے صحیح میں تو ہے نہیں آپ مجھے پہلے ثابت کرتے ہیں کہ یہ حدیثی کس درجے میں آتی ہے oh, جناب یہ کن سے میں علمی باتیں کر رہا ہوں یہ کن سے میں علمی باتیں کر رہا ہوں ان کو تو اس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرات وجمعین میرے اندازے کے ساتھ تومجن بھائی جو ہیں وہ ڈی سی ہو گئے تو جب وہ دوبارہ آئیں گے تو آئیں گے تو یہی بات چیئر اگر وہ جے ایس پی این امسٹرڈام کمرے میں ہے تو بتا دے آپ کو آواز آ رہا یا نہیں آ رہا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم <coughs> کمرے کے اندر آواز آ رہا ہے یا نہیں یار بتائیں تو یہ بات جو ہے کہ عقائد کے بارے کے ان لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو مشرقہ اب یہ ان کی مکتبر کتاب ہے عقائد کی کتاب ہے جس پر یہ بہت فقط کرتے ہیں اور پبلش کر کے سعودی کے اندر فری ریٹے ہیں فری کے لیے تقسیم کرتے ہیں کتاب ال کتاب الطوح یہ کہتے ہیں, یہ کتاب دلیل ہے کہ ابن عبد الواب نجد نجدی وہ معدس ہے یہ وہ وغیرہ تو اس بات پر اینی ویز تو مجن بھائی آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں کہ آپ کی ہی باری تھی تو میں پھر دوبارہ جو بات کرتا ہوں انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکات وہ مکزراۃ و اجمائن جی السلام علیکم اللہ, وبرکات وبرکات جی, السلام علیکم اللہ سوری کمپیوٹر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا وہ میں باہر نظر ہو گئی تھی تکلیف کہتے مت, کرو مت, کرو اس مردود کا نام مت لو میرے تو وہ جو ہے کہ وہ اس کا اور وہ ٹیچی اس کا بھی میں وہاں بھی ہے نا وہ ٹیچیو ٹیچی پتا نہیں کیا, کیا کرتا رہتا ہے اتنا مردوت قسم کا بندہ اس کا اتنا گندا نام اتنی اس کی گندی پرسنالٹی ہے اتنا لائن قسم کا آدمی انہوں نے امام اعظم کے خلاف روم کھولا تمام ہنفی جا رہے تھے تمام سنی جا رہے تھے جناب ہمیں یہ ڈاٹ میں بٹھا دیتے تھے اور ہم چیلنج کرتے ہیں بھائی کوئی بندہ اپنے اصل نک کے ساتھ بھی آ جائے جناب کوئی اگر حلالی ہے تو اپنے اصل نک کے ساتھ بھی آ جائے قرآن ذمشان کے سورہ قلم اٹھا کر دیکھیں لیں پہلے تیرہ آیات کہ جو حرامی جو حقہ خیر رسول ہوگا وہ حرامی ہوگا وہ بھائی کوئی حلال ہے تو اپنے اصل نک کے ساتھ بھی آ جائے وہ اصل نک کے ساتھ آ مائک بھی آ جائے ہم سے بات کر لیں آپ تو حل الخبی ہیں آپ آ جائیں مائک سے بات جناب تو کو بڑا مائک ہم سے بات لیں آج اپنے, اپنے, اپنے آپ کو ڈیڈ کر لیں وہ بھاگتے کیوں ہے جناب اس کی حرکتیں لانتی کا توبہ توبا تو اتنا مردود قسم کا بندہ ہے وہ اللہ اکبر کہ ابھی میں ان کے کہ آپ کے سامنے خوفی بات جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے خیال میں تمجن بھائی آپ ایک دفعہ اپنے پی سی کو ری سٹارٹ کریں کوئی بہت ہی بڑی پرابلم ہو گئی ہے آپ کے اے اے اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو یار آج کل تی سی ہاں کمپیوٹر کے ساتھ کوئی آپ کا مسئلہ ہو گیا وہ جناب فتنا ہے صرف اتنا اور کچھ نہیں ہے یزید کو یہ کہتے رحمت اللہ کیا کہتے ہیں یار ہاں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یزید کو بتاؤ یار اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عل کو کہتے ہیں کہ وہ باغی تھے تو ٹھیک ہے یار تم سے حشر یزید کے ساتھ چلے جانا جہاں یزید کا ٹھکانہ ہوگا وہی تم لوگ نکل جانا تو باقی سارے مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ چلے جائیں گے تو اپنی اپنی جگہ بھائی آپ کو یزید پسند ہے تو آپ یزید کے ساتھ ادھر میں بنٹے کھیلنا ہے ہم تو جناب جو جنت کے سردار ہے ہم تو ان کے غلام ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو آئس مین بھائی آپ تشریف لائیں ابن عبد الوہا نجدی اور ان کا جو تیمیہ ہے،, ہے اس کا بڑا خطرناک نام ہے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ مرا تھا نا ابن تیمیہ تو اس کے ساتھ بہت بری ہوئی بہت بری اس طرح ہوئی کہ اس کے جب ڈیڈ باڈی لائی گئی اور اس کو رکھا گیا تو سب سے پہلے وابیوں کی ایک جماعت آئی انہوں نے وہاں بڑا رونا دھونا کیا بھائی اس کی لاش کے پاس بڑا چیف یہ وہ فلانا ڈیمنا اور کر کر کرا نکل گئے تھوڑی دیر بعد جناب وابن آئی وابنوں کا ٹولا آیا انہوں نے بھی یہی کام کیا اچھا غسل دیا گیا گوسل دینے کے بعد اس کا جو پانی تھا نا وہ ایک جگہ جمع کیا اور سب نے پی لیا سب وہ پانی پی لیا گسل کیا وہ پانی پی کر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی برکت والا پانی ہے اور وہ پانی پینے کے بعد اس کے بعد اس امام ابن تیمیہ کی لاش کو انہوں نے چومنا شروع کر دیا اتنا بہت سارا کام کیا انہوں نے اچھا اگر ہم اگر ہم اپنے بزرگوں کا ہاتھ چوم لیں تو یہ کہتے ہو جناب یہ تو فرق کر دیا یار یہ چاہ کر دیا اور تم اپنے بڈھے کی لاش چومتے رہو کچھ بھی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و مقصرات و اجمائن حواظ آرہے کمرے میں یا نہیں بتا دو السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بات چل رہی تھی ابن عبد الوہاب نجد کی کتاب کتاب التوحید پر ہم اس کو تکات ایمان کہتے ہیں یہ کتاب التوحید اس کو کہتے ہیں تو تکات ایمان کے اندر یہ حضرت آدم علیہ سلاط کو مشرق کہہ رہے ہیں. اب جی ایس پی جو آئے تھے سلفی اس نے کہا ہم نے یہ کتاب پڑھی نہیں یار یہ تو ہو نہیں سکتا گرین پیس آپ بتائیں. آپ بتائیں گرین پیس اگر آپ وہابی سلفی ہیں آپ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلاط وسلام کو ابن عبد الوہب ن نے کس وجوہات سے اس کو مشرقہ